شہید اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہیدے اسلام یا سالونہ کا ماذا فیلہ لہم تشریح محللات محرمات کے بعد تشریح محللات ہے سوال کرتے ہیں آپ سے کون سی چیزیں حلال واسطے ان کے آپ فرما دیں حلال کی واسطے تمہارے تمام پاک چیزیں جتنی مرغوب اور پاک چیزیں ہیں سب کیا ہیں حلال ہیں وہ معلم تم لک جوارے وہ سعید و معلم تم لل جوارے معلم پہلے کیا معروف ہے سعید کا لب یہ صحابہ کے نے عرض کیا تھا حضرت ہم کتے کے ساتھ شکار کھیلتے ہیں اور بعض کے ساتھ بھی شکار کھیلتے ہیں تو آیا وہ شکار حلال ہے یا حرام ہے فرمایا شرائط ہلت پائی جائیں تو حلال ہے حلت کی شرائط پائی جائیں تو کیا تمہارا کتا ہو یا بعض ہو اس کو سکھاؤ کیا ٹریننگ دو سکھاؤ وہ سیکھ سیکھے گا ایسے کہ باپ کو چھوڑو نا تو شکار کے پیچھے وہ اڑ رہا ہے پرواز کر رہا ہے تو باز کو ٹیوں ٹوں کرو بلاؤ تو فورا آ جائے تو سمجھ لو کہ بعض سیکھ لیا اور اگر شکار کے پیچھے بھاگا گیا واپس نہ تو سمجھو نہ سیکھا یہ ہے باز کی نشانی اور کتے کی نشانی یہ ہے کہ کتے کو آپ نے چھوڑا اور کتا نے پکڑا کس کو شکار کو اور آپ بلائیں نا چاہے پکڑا ہوا ہو واپس آ جائے اگر کھانا شروع کر دیا تو نہ چھوڑتا تو ایک تو ہے سکھاؤ نمبر اے دوسرا نمبر یہ ہے کہ اس کو چھوڑو بھی تم ہاں اور اگر اپنی مرضی سے بھاگا میرا اور شکار نظر آ ہے شکاری کتا اپنی مرضی سے بھاگا اور تو نے پیچھے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا یہ جائز نہیں تم چھوڑو نمبر دو نمبر تین یہ ہے کہ چھوڑتے وقت بسم اللہ ہے اللہ اکبر بھی پڑھو نمبر چار یہ ہے کہ وہ روکیں بھی تمہارے لیے کیا اگر تو نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی چھوڑا تم نے اور کتے نے خود کھانا شروع کر دیا بعض نے خود کھانا شروع کر دیا تو حلال نہیں تمہارے لیے پکڑیں اور پانچویں اشارت امام صاحب کے نزدیک ہے باقی امام کے نزدیک نہیں ہے امام صاحب فرماتے ہیں کچھ زخم بھی کرے کیا وہ کہاں سے نکالتے ہیں جوارے سے کیسے جوارے ان جانوروں کا کہتے ہیں جو کیا کرنے والے زخم کرنے والے, ہیں؟ کرنے والے ہیں؟ اب اب سمجھیے بات تو بس سید ماء تو من الجوار اور شکار ان جانوروں کا جن کو سکھاتے ہو تم من جوار شکاری جانوروں سے جوارے کے نیچے کا لکھنا ہے مانا لکھو شکاری جانور اور اوپر نمبر ایک لکھو یعنی زخم کرے مقلبین بین کے نیچے لکھو مر مقلبین بین کے نیچے کا لکھنا ہے کا لکھنا ہے مکل بین کے نیچے دیکھو مرسلین مرسلی من چھوڑنے والے اوم شکاری جانور کو تم چھوڑو جو شکار کرنے والا اس کو تم چھوڑو اپنی مرضی سے نہ جائے دراہ لے کے چھوڑنے والے نمبر دو تو اللہ کا من سیکھے ہوئے ہوں نمبر کتنی جی سکھاؤ ان کو اس طریقے پہ کہ سکھایا تم کو اللہ نے وہ طریقہ میں بتا چکا ہوں پکلو امبام سکنا نمبر کتنی ہے جی چار بس کھاؤ اس سے کہ روک رکھیں واسطے تمہارے علیہ کمبم لقم اگر خود کھانا شروع کر دیا دوسم اللہ برکت نہیں جی پانچ ذکر کرو نام اللہ پر اس کے ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ جاد کرنے والے ہیں لیکن ہاشے پہ لکھ لو صرف وحشی جانور اس طرح حلال ہوں گے <.TV> لکھ لو صرف وحشی جانور اس طرح حلال ہوں گے لکھا ہے جی وحشی جانور اس طرح حلال ہوں گے آپ نے کتے کو اگر چھوڑا ہے ہرن کے پیچھے بسم اللہ اللہ ہو تو حلال ہے اور اگر کتے کو چھوڑا ہے بکری کے پیچھے وہ حلال نہیں ہوگی ایسے بھائی کیونکہ بکری ویشی جانور نہیں ہے بعض کو چھوڑا ہے آپ نے کسی اڑنے والے پرندے کے پیچھے ٹھیک ہے نا آ تو ٹھیک ہے لیکن بعض کو چھوڑا ہے مرغی کے پیچھے تو یہ ہے حلام ہی ویسی جانور حلال ہو گئے الجوام طیبات تصکیر انعامات آج کے دن حلال کی گئی واسطے تمہارے مرغوبات چیزیں طیبات کہنی چلے کو مرغوبات حلال کی گئی واسطے تمہارے مرغوبات چیزیں وہ تعام البیح عام کہ نہیں چلے کو ذبیحہ ذبیحہ ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب کو حلال ہے واسطے تمہارے اہل کتاب جس چیز کو ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے وہ تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے لیکن میرے عظیم اب ہمارے تمام علماء نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ آج کل کے یہود و نصارہ جو ہے نا یہ اہل کتاب رہے ہی نہیں کیا یہ لا مذہب ہیں کیا ہیں کہ دوسرے کافروں کی طرح انگریز وغیرہ یا سکھ کا دوسرے کافر ان کی طرح سمجھے ان کا حکم ہے تو آج کا فتویٰ یہی ہے کہ یہود و سارا کی ذبیح تم نے نہیں کھانی یہ خیال کرنا نہ ان کی عورتوں سے تم نے نکاح کرنا ہے فتویٰ اسی پہ ہے اور ذبیحہ ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب کو حلال ہے واسطے تمہارے اور ذبیٰ تمہارا تو خیر حلال ہے ان کے لیے والم و آزاد عورتیں پاک دامن مانا لکھ لو بو سنا آزاد عورتیں پاک دمن مومنات سے وہ بھی حلال ہیں تمہارے لیے اور آزاد عورتیں پاک دامن اہل کتاب سے وہ بھی کیا ہیں حلال ہیں آزاد عورتیں ان لوگوں سے جو دیئے گئے کتاب کو تم سے پہلے وہ بھی حلال ہیں ازا آتا ہے تو ہوں جب دے دو تم ان کو ان کی حق مہار بہت سنینہ قید نکاح میں والے پڑا ہوا ہے غیر مسافین کا منع نہ علانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ لینے والے پوشیدہ دوستی نہ بنانے والے پوشیدہ یاری بھی نہ رکھو تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج کل فتویٰ کیا ہے ان کے ساتھ نہ زبیہ کھاؤ نہ ان کی عورتوں سے نکاح کرو اگر آپ نے سارے خاندان کو بےمان بنا لے تو کرو لے کا سارے خاندان کو بیمان بنا کے دا کیون شیطان عورتیں ہیں یہ وہ یقر بال ایمات اظہار شبو اور جس نے کفر کیا ساتھ ایمان کے کیا مانا یعنی ایک ابتدا اگر اہل کتاب ہے غور کرو تو اس کا تو زبیہ پہلے کیا ہوتا تھا جائز لیکن جو پہلے مسلمان تھا پھر اہل کتاب بن گیا وہ کیا ہے وہ مرتد ہے وہ کیا ہے آہ اس کا ذبیٰ بالکل جائز یہ ہے مرتد ازالہ شبو اور حکم مرتد جس نے کفر کیا ساتھ ایمان کے چاہے اہل کتاب کیوں نہ مرا فقط حابط عمل ہو وا فلاحت میرے عزیز ایک رقوب آپ پڑھتے ہیں آسان ہے لیکن ادھر میں آپ کو متنوع کرنا چاہتا ہوں ایک بات پہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک محمد ابدہ ملا گزرا ہے جس نے تفسیر منار لکھی ہے وہ کہاں کا تھا اظہر کا یونیورسٹی کا بڑا تھا سمجھے جی صدر مدرس وغیرہ تھا اس نے تفسیر منار کے اندر لکھا ہے باقی بھی اس کے ہیں کہ مکتوبات ہمارے علماء دیوبند صاف رد کیا اس کا اس کمینے نے کیا کہا کہ اہل کتاب کی عورتیں ان کے ساتھ بھی نکال جائے ان کا ذبیٰ بھی جائز سکھ کی عورتوں سے بھی جائز ان کا ذبیٰ جائید بہت پر ہندو کی عورتوں سے جائز ذبی جائید وہ کمینہ اتنا بڑھا کافروں کے جتنے فرقے سب کا جائز قرار دے دیا ایسا کمینہ کیا میں نے مولانا تقی عثمانی صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ آتے جاتے ہیں اس کی تحقیق بھی کی ہے وہ کمینہ تھا کون محمد ابدو تو ہنس پڑے کہنے لگا اچھا آپ بھی ہی دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہا تردید کے لیے دیکھتا ہوں تو فرمانے لگے تحقیق ہو چکی تھی کہ وہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ تھا کے جامع اظہر کا بڑا ملا مشہور تھا استاد تھا ان کا جس کو شیف و جامع اظہر کہتے تھے تفسیر ہے ایمان والو یا ارادہ کرو کھڑے ہونے کا طرح نماز کے پر وہ اپنے منہ کو اپنے ہاتھوں کو کون تک اور مسا کرو اپنے سروں کا کہاں پڑے گا پہ نہیں پڑے گا دھوو تم اپنے اب یہ چار آزاد کا دھونا مسا کرنا یہ کیا ہے فرض ہے قرآن سے ثابت ہے نا تو باقی چیزیں کس سے ثابت ہیں حدیث سے ثابت ہیں تو قرآن کے ساتھ ہم نے حدیث بھی مانی ہے پھر الحمدللہ ہمارے فوکہ نے کیا ہی اچھا استعمال کیا ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہے یہ کیا ہیں فرض ہیں فرض اور باقی کیا ہیں سنتے ہیں یہ کو ہاں کہا کام ہے بین کن تم اگر ہو تم جنوب بس خوب پاک کیا کرنا چاہیے حوصل کرنا چاہیے تب نمات اور اگر ہو تم بیمار یا سفر کے اندر یہ بمن واؤ ہے اور آیا کوئی ایک تم میں سے پشا پاخانے کو یا ہاتھ لگا تم نے عورتوں کو ہم بستری کی پس نہیں پاتے تم پانی کو پہلے پڑ چکے ہو نا تو پس کس کرو مٹی کا کام ساہو طریق تیم طریق تیم یا کہ مسا کرو اپنے منہ کا ہاتھوں کا اسی مٹی سے یرید اللہ حکمت حکمت ماک بات نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ تا کہ کرے تمہارے پر کوئی تنگی تنگی تو وہی تھی نا کہ یہ حکم دے دیتے کہ ضرور پانی کو تلاش کرو لیکن کیا فرمایا مٹی بھی متاہر ہے تمہارے لیے لیکن ارادہ کرتے ہیں تا کہ پاک کریں تم کو اور تا کامل کریں نعمت تمہارے اوپر تاکہ تم شکر کرو واض کرو نعمت اللّہ کو تذکیر نعمت دینیا امر مسئلے کے بعد تذکیر نعمت دینیا نعمت دینیا کو یاد دلایا گیا تذکیر نعمت دینیا اور یاد کرو نعمت اللہ کی تمہارے اوپر نعمت اللہ کے نیچے لکھو دین اسلام دین اسلام کی نعمت و میسا اور یاد کرو اللہ کے اس وعدے کو اللہ زی واسہ کا بے جس وعدے کا قول و اقرار لیا اللہ نے تم سے عز کل جب کہا تم نے سمینا واتعہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اس کے اوپر حاشال جی اسلام لانے کے وقت ہر شخص اس مضمون کا عہد کرتا ہے اسلام لانے کے وقت ہر شخص اس مضمون کا عاد کرتا ہے بھائی ہم جو مسلمان ہیں تو ہم نے جب اسلام کا عاد کیا تو سمینا واتانہ آ گیا نہیں کہ اللہ ہم تیرے سارے احکام سنیں گے اور اطاعت کریں گے تو اس میساق پہ پابند رہنا ہے یا توڑنا ہے اس کو ملنی. یہی میساق ہے وہ میساک اللہ یاد کرو اس کا وہ میساق جس کا عادلیہ اللہ نے تم سے جب کہا تم نے اسلام قبول کرتے وقت سمیلا بات آنا اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ کا جاننے والے ہیں تاز راسین کے یا یو اللہ بنو عبادات کے بعد معاملات کا بھی عبادات کے بعد معاملات کا بھی ہاں پہلے عبادت تھی نا نواز ایگمان والا ہو تم قائم رہنے والے واسطے اللہ کی رضا کے گوہی دینے والے ساتھ کس کے انصاف کے بلا یجر من اور نہ برنگیفتا کرے تم کو دشمنی قوم کی اوپر اس کے کہ نہ انصاف کرو ایک قوم تمہاری دشمن ہے تم کو ہے ہاں تو دشمن اس کو رگڑا دے دے نہیں وہاں بھی انصاف .w -w نہ تم کو انصاف کرو اے دلو عدل کرو تم وہی زیادہ قریب ہے واسطے تکوا کے ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ تعالی خبردار ہیں ساتھ ہو اس کے کہ کرتے ہو تم ظاہر پیر کے ساتھ دو آدمی لڑ پڑے ایک زمین کے اندر دو کنال زمین تھی اس کے اوپر لڑ پڑے ایک میرا ساتھ ہی تھا جو بندی میری جماعت کا دوسرا تھا بریلوی جو بندی نے کہا بریلوی کو کہ مور منظور کا فیصلہ مانو گے اس نے کہا بالکل مانوں گا اور یہ منظور اچھا فیصلہ کرتا ہے اب یہی جو بندی مجھ کو لے گیا اس کی سواری پہ گیا اس نے سواری نہیں بھیجی اس کی سواری پہ گیا وہاں زمین پہ پہنچا حالات کا جائزہ لیا زمین اس کی ادھر ہے ادھر ادھر ہے اور گواہ لیے تو زمین کے اندازہ لگانے سے اور گواہوں سے میں نے سوچا غور کیا تو بریلوی کا حق بنتا تھا تو میں نے کہا بھی حق بریلوی کا ہے جو بندوقو کہا کہ دو کنال اس کو دے دیں الحمد للہ اس نے بھی میری بات ماند لی آپ بریل بھی میرے پاؤں پہ پڑا کہ میری دعوت قبول کر لو میں نے کہا یہی تیری رشوت ہے تیری دعوت کھاؤں تو بتتی ہے میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑتا تو آپ تیرے مرغے میں کھاؤں کہ تیرے حق میں نہ بول دیں کہ یہ رشوت ہے اب یہی بات ہے قوم چاہے تمہاری دشمن ہے مذہبی لحاظ سے لیکن فیصلے کے اندر کیا کرنا چاہیے عادل و انصاف کرنا چاہیے باد اللہ الزین ابن بشارت وادی اللہ نے ان لوگوں نے امام کی اچھا ان کے لیے بخش والذین کافر تخویف تخویف ہو فری کافروں کے لیے جنہوں نے کفری کیا جُٹلا ہماری یا صابت جی دوارے ہیں میرے محترام اے بض نعمت نعمۃ اللہ یہاں کہ میں نے تذکیر نعمت دینیا نا ادھر لکھو تسکیر نعمت مت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لحاظ سے بھی تمہارے اوپر نعمتیں کی کہ تمہیں محفوظ رکھا قافلوں کے غلبے سے کیا محفوظ رکھا تمہیں اپنی حفاظت کے اندر لے لیا تذکیر نے مت دنویہ ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ کی تمہارے اوپر جب کہ ارادہ کیا تھا قوم نے ایں یب ستو ال میں دیا ہو. یہ کہ دراز کریں طرف تمہارے اپنے ہاتھوں کو نیچے لکھ لو یعنی قوم قریش نے ابتداء اسلام میں یعنی قوم قریش نے ابتداء اسلام میں بھائی ابتداء اسلام کے اندر جب حضور کے ساتھ تھوڑے آدمی تھے ایسے دس بار آدمی ہو گئے تو قرائش کا کیا خیال ہوا کہ اس کے ساجر ہیں تو دس بارہ آدمی ساروں کا رگڑا نکالو مار دے جانے تو ان کا خیال ہوا لیکن اللہ نے اپنی حفاظت کے اندر رکھا آگے سمجھ آئیے ہے کہ نعمت یہ کہ دراز کریں طرح تمہارے ہاتھ اپنے پاس روک دیا اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے اور ڈرتے رہو اللہ سے ہر معاملے پہ اور خاص اللہ سے صحیح کریں معامل الحمد بل للہ اللہ, اللہ اللہ